سل تو سلا مالا سید الرسول سبحان اللہ ورسل تو سید رسل و خا محمد من المصطفى وعلى اله وصحبه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 من فبل ربی لبل اشکر ام اکور ومن من شکر فشکر لینب سے ہی و من ربی گنی منت بللہ ہر سدا ہو سد کری مل می ن ہن ملا کت ہو آ منو سلو ال سل وسلموا م سلام والے یا سید یا رسول اللہ والا علی گا صحابی قیا سیدیا حبی بل اسلام تو یا والا یا خاتم منبی محفل ٹھیکے دار محمد سلیم صاحب میں ماننا گرامی ائمہ و خطباء علیہ الصلوۃ و سلام معزز سامعین السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و سنا درود ختم الانبیال الہ و الصنات و بعد اج رانا فریاد ہے اس عاجز مطلق دی بارگاہ قادره مطلق جل جلالہ کے اندر نہ چیز نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی ہر شرطوں کامل نجات بخش اور کل مائے حق آخر توفی کتا فرماوے یہ سالانہ میں بل جہتمام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ انہوں ساد اور دارائن بخشے اور کامل ہدایت تا فرماو دوستان گرامی جناب دے سامنے جس موضوع سے میں کلام گا اللہ تعالیٰ دی توفیق نہ اس دا عنوان ہے ہم ناشکر کیوں ہوئے میں اس موضوع نوں اس اسی ربیع ابل شریف کے کشمیر دو جگہ بیان ہے اج تیسری تھان سے بالکل نو موضوع بالکل نوا تو ساری زندگی کسی پاس نہیں سنیا ہونا اللہ بند آباد بند آباد تو گور سماج فرمایا جائے انمول خزانہ حاصل کر کے جاؤ اللہ تعالی نے توفیق جب محفل ختم کر گے تھوڑا دل فیصلہ کرے گا کہ سڈے آنے کا مل پی گیا کیا ہی بات؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ موضوع عنوان پھر بیان کر دینا کہ ہم ناشکر کیوں ہوئے ہم نا شکر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی ساریا نعمتوں تو اعلی ترین نعمتیں بے شک کیونکہ جو کچھ تعنات اچھا ہے آپ سلنا او نعمت اس ہے تو ہو بتھی نعمت نے سونے رب دیا جنگ نے سوال ہے کہ انہیں نعمتوں کے باوجود اصا نہ شکریے کم اس ہیں سمجھن تو پہلا میں جناب سامنے پہل شکر دی شری حقیقت بیان گا بھی شکر آخ ذرا ذوق بولو سبھان ازیزم شکر دا نبی پاک دی شریعت مطلب یہ ہوتا کہ جو نعمت محسن نے دال کے کائنات عطا فرمائی مرضی دے مطابق لاؤنا یہ شوکر کیا جائے سبح جتھے وہ پسند کرے اتے ہی استعمال کرنا اس شریعت نبی اندر شوکر آ جائے بے شک سبحان اللہ شکر اقلی لحاظ شری لحاظ واجب ہاں جی میں مثال دے کے مسلا سمجھا تاکہ حقیقت شکر دے سامنے آئے کہ اگر کوئی بندہ کسی شلوار ہے تو مقصد کی ہے تڑ پاؤنی جی جی اگر او بندہ شلوار نرچ چنے تو اس بےقدری کی, کی نہ کیتی بالکل جہا دون والا ہے وہ بھی سڑ جائے گا انہیں آخنا وہ ہو بیٹھا ہوں. رسول اللہ یار راس کے اس طرح کوئی کسی پگ دوں تھے بن لوگ تو کوئی جتی دے انہوں کنا بن اللہ ایمانسو کوئی بے قدرہ ہونا وہ شکر آخو گے ان کا مطلب یہ نکلیا بھی شکر تا ہوں شکر کا من قدر دانی شکر گا ہو جو منعم نے انعام دین والے نے نعمت والے نے جو نعمت ہے اس اس دی مرضی دے مطابق استعمال کیتا جائے سبحان اللہ یہ ہے شکر ان دے واسطے کچھ شرط نے فر کہ جیڑا نعمت دلا ان کی نہ فرمانی نہ نا کیتی جائے نمبر ایک دے دے دے دے دے دے دے نمبر دو جس نعمت مت دیتی ہے ان دشمنوں یاری نہ لائی جائیں کیا ہی بات ہے صدقی صدقی؟ تسان آپ تو چان اندازہ لاؤ تسان جنو کچھ دو تو اگوں اگلے دن تے دشمنوں کھڑوتا ہو سکے خرینیاں تک سڑ جنا سچی گل ہے کہ نہیں سڑ جانا مطلب یہ نکلیا ان دشمن یاری نہ ہو سجنا بگاڑ نہ ہوسری شرط نے جی انہیں سجنا بگاڑی کھڑا تاہ بھی سڑ جانا اور قدر بش... نہیں پچھاانی اس نے پھر وہ شکر نہیں ہو بے بے. تو عزیزم مولا کائنات ہر نعمت د شکر ہے کہ جو اس عطا فرمائی فرمائیے اس جسند ہے اتنے لائی جائے اندر سجنا جوڑیا جائے دشمنہ دشمنوں وگاڑیا جائے بولو چاہ سبحان اللہ روک نہ بولو سبحان اللہ گل سمجھ آ رہی نا پمید بہ کے نارا مارنا توجہ بولو سبحان اللہ نلہ یہ سونے رب نے شان دسم چ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 جب شکر ہند ہے تو اللہ تعالی نے نعمت شکرانے ادا کرنے کی صورت چ نعمت اضافے دا وعدہ فرمایا سبحان اللہ. صدقے صاحب. عمر دراز. مولا تالا نے قسم کھا کے وعدہ فرمایا نعمت دے اضافے دا فرما دا والا ان شکر تم اللہ ذرا جیندیاں بولو سبحان سبحان اللہ, اللہ. سبحان اللہ اگر تسا شکر کرو گے میں بڑھا دا ہوں سمجھا جی مولا سونے نے اک فرمائی اس شکرے دکر ہے اتے لایا مولا پسند فرماوے بیٹا مہربانی کر کے گے سٹیجے نارے نہیں لانے مہربانی نکلتا جوش اٹھتا ہوں تبجو نو سبحان اللہ ہاں توجہ یہ ہے بغیر حد چی جی ہاں یہ نہ بھی میں ایک گل کراؤں نعرزم اک سونے رب فرمائی سبحان اللہ پابندی بھی لائی کیا ہی بات ہے بے شک ہوں ان شکر ہے کہ جی رب وحدہ حولا شریق کھولن کی اجازت دیتی ہے جدو کھلے گی ہوگا شوکر ادا جدو شکر ادا ہوگا نا تو پھر مولا کائنات نعمت دے بیچ اضافہ دا وعدہ فرمایا پھر فر اس اکھ والی نعمت اضافہ رب این کرد پہلو ویخ بھی سی سامنے کنڈ پیچھو نہیں سی ویک گی بات ہے جب شکر ادا ہوا فریدہ فریدا ساری خدائی پے تبدیل رسالت جشن ملاد الن نبیم مجاہد اسلام اللہ فضل احمد چشتی صاحب زوکنر بولو سبحان اللہ ارشاد ربانی فرما والی شکر تم لازی نہ گم سب شکر کرنا تا کم ہی رب قسم کھا کے فرما نعمت اضافہ کرنا میں مولا کا میرا ربی واڈا فرمایا جدو مومن اپنی اک تک مولا کی مرضی مطابق کھول ਦਾ اکنال قرآن کا دیدار کردا والدین دا دیدار کردے جائز دنیاوی کم تی کھول دے رب ਦੀ کید کر دے قرآن جناب کاابت اللہ کی زہارت پیاریا دربار پک دے تک دا وے آ, اپنے جیل مو من ویک جدو اتنے اپنی اکھ دے پابندی لا بہ لا شری کم لا یہ اک چینی لافا فرما فکیرا جہاں تین نہیں سی دستا میں خاص چھوڑا گا سبحان اللہ جو تی نظر نہیں سی نظر آوے گا سڑکے تا میرا غوث پاک فرما وے تو بلا اللہ جم کا خرد اللہ حکمت سالی فرما نہیں میں رب دی ساری خدائی ہاتھ دے رائی دے دانے نو وا وہ خدا جے وقوفا نے اس اک وانگو کھلا ضرور سامنے ویخ ویخ آن دور انہوں نظر نہیں آتا او کنڈ پیچھوں نہیں ویکھ سکدے دور نہیں ویکھ سکدے غیب نہیں ویکھ سکدے ہوں اپنے آپ اس اک نیاس کر لڑی اکھ نے مولا کا شکر ادا ہے سبحان اللہ دے پاگل کوئی نیو بے وقوفا ضرور اک بنا چک جیسی پر مولا کے پیچھے چلنے جیسی نہیں سبحان بڑا فرق قسم خدا کرنا سد کے جا رب واہ لا شریق مولا سونی نے اس اک والی نعمت کا حساب لینا جی قرآن پڑھ اب سارے لا مزہ نہیں آیا جی سبحان اللہ،, سبحان اللہ رب فرما اپنی اخا مرد مردو اپنی جھکا کے رکھو رب لائی رب پسند کرتا ہے کہ ان اور منب سارے ہینتا اپنی نظرا نو جھکا کے رکھن خدا دے بندے جدو اللہ دے فقیر ہو گئے نظر اس نظر کے سیت کا شکران فرما رہے رب سونا اس نعمت چہو جی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 زبان بنایاں سونے, بے دیدار واسطے بنایا سونے بے دیدار واسطے اس اک والی نمت شکرانا تاجا دا ہوئے یہ اضافہ ہو جان بل ایس زبان والی نعمت شکرانہ دا, دا ہو اس زبان نو رب دائی انج, دا انج دا دا طاقت نام شہر ایک ہزار میل پور تو سنا چڑ دے سبحان سوچئے یار میری آواز کند تو آدمی پئی تو ہزار میل دور پیا پڑھا چلیا سر زبان نی بات رکھا یہ شکر ادا ہے جتھے مولا اللہ اللہ ہے فاروق آزم اوے کھولو توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ایوے نہیں بھی ناجائز گل بھی کی جائے تجز بھی کی جائے نہ جہرے پاسے منہ مارنا ہوئے آم مائک جانور کا شکر ہوں دا. تو شوکر دزافے کا ہر زبان چافہ ایسا ہویا کہ قوت نورے خدا والی انجائی. کہ بولو فکیرہ ہوں جی بیٹھا ہوئے گا جب چاہ میں گا سر اتحا چاہیے حضرت انہوں الہامیت الحامی لکھا ہوئے میرا پا غوث فرمان فرما مین رب لالمی فرمایا یار گو فل اللہ غوث آزم میں عرض کیتی جی رب غوث فرمایا جاننے جان نے فقیر کنو غوث پاک دار سالہ الہام یا نا دے کو سیدی بندہ نواز گوشو دراج کی شرح موجود آپ فرما نے مینو رب نے فرمایا اے غوث آزم میں آخر جی رب غوث فرمایا جاننے واکھ دے آخد میں عرض کیتی مولا تر رب نے فرمایا فکیر آخیا جانا اراد لولا لہو کن سبحان اللہ جدو ارادہ کرے کسے شہ ن دا کن بن جا بن ارادے دے مالک ہوئے تو پھر فرمایا فکیر بن اس توجہ فرمائی جی نعمت دا شکر ادا فرما نا جائز شہلو نہ سوے کسی غیر عورت کی خوشبو بھی نہ آن دے اس رب ان چمکا انج ن ترقی اطال فرما انجافاٹال فرما سینکڑے میل دور بیٹھا ہونے یار کی خوشبو حضرت سیدنا یعقوب ah, علیہ سلام سبحان اللہ, <سؤال> اللہ <هو اکبر سؤال> سبحان اللہ حضرت السلام حالے دور حا سلام میں یوسف کی خوشبو پیاپانا وا اے اسے شکر مبارک دا نتیجہ خدا دے بندے آ کے جاوا میرے پاک نبی کرنے پاسے مبارک فرما کے دل سینو ادھر رہمان دی خوشبو ہے بات توجہ نہیں فرمائی آج اللہ کرنا لے پاسو میں نو رحمان دی خوشبو آن دی جدر اویس کرنی جمنا سی اویس کرنی جدر حیسن سرکار ادرون دے بارے نبی پاک فرماؤن دے سن میں نو ادرون رحمان دی خوشبو آن دی حضرت میاں شعوت سید لمبیا موجدہ سی سرکار دا سرکار دی شان مبارک سی محضور دے ایک غلام دی چاگل سناوا آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سراجین دیاں بول سبحان اللہ سبحان اللہ شر ربانی شیر خدا دا پسدا جی سرک پور شرک پور داہور دے جاوا آپ میاں امیر علی صاحب کوٹلا شریف والے جناب میاں صاحب دے گھر مبارک دے نڑے آنا ہالے میاں صاحب جمے نہیں سن میاں شیر ربانی جمے نہیں سن آپ اتے آن کے گھر مبارک دے کوڑ کھلو گے اچھی اچھی جناب سا دے سن لمے لمے ساہ دے سن لوگ پوچھنا ہلور کی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 اگر میری میر, ارد چمنو تو میرا نان مارو تیرول اللہ فرمانا دور خیر بیلیو بےلی سانو رب دے پیارے دی خوشبو پہ سبحان اللہ او کی راہ سی تین مین خوشبو نہیں کسے جمع والے دی بائی سائنسدان رب کا فقیر کیوں خوشبو پہ لینا اس نک والی نعمت کا بھی شکرانہ ادا کی تو ہی. کیا ہی بات ہے بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ توجنال, توجنال سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیکدار ساحب استعمال نہ کرے جرب ہوں الکول ہوں پلیت نہ بولو سبحا اللہ، سبحان پلیتی بولو سبحان اللہ سبحان سبحان اللہآ اللہآ کے خدا دے جا اے رب ہاتھ والی نعمت دے ماشاء اللہ رب پسند کردے یہ جائید کم کری جی حرام نت نہ کسے کسی ناجائد نت نہ لاوی کسی دی عزت عت نہ نا چیڑی ہوں جدو اللہ دا فقیر اس ہاتھ والی نعمت قید لا شکر ادا فرما ہے رب ای ترقی ات فرما ہے پھر بیٹھا جب مرضی ہو جدھر مرضی چاہے ہاتھ لمبا کر کے بے موسم پل چاہتا کرد سبحان اللہ بے موسم کرسم خدا کول والوں مولانا محمد امر اچر آئے ریوالور لیا ہوا آپ شاہ صاحب نے پوچھا مولی جی ارد کردے ہزور حضور ریوالورے ماں اپنی حفاظت واسط رکھا ہوا دشمنی والا بندہ ما آپ ایک بوری ڈنڈا پیاسی نے فرمایا مؤلی جی انو وہ چلو کی کرنا جے آ ڈنڈا لو جی رکھ دوں گے دشمن اگے نہیں آ سکے گا سبحان اللہ اللہ سنے سبحان سبحان دی مرضی کے مطابق لایا جائے نہ کدیجنا بغیر نہ جائد کم و اٹھایا جائے صرف نبی دی شریعت دے مطابق قدم نو اٹھایا جائے جب رب پسند کردا نے مجد اندر قدم بن جا ای ای قسم خدا دی کر کے نس کے جاوا جنہوں نے یہ لال سمجھ نہیں آئے ان رب سونے دے ولیا دی شان سمجھ آ سکتی نہیں وہ پتا رب کی طاقت تا فرما کی بندے جا میرا منہ لے نہ قدما نو تا فرما دے حدیث میں قدم بن جاتا ہوں کیا ہی بات ہے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی اور پیٹ والی نعمت یہ بھی نعمت یہ حرام نہ جی فضول نہ جاوے زیادتی نہ ہو جدو شکر دا شکر ادا ہوں پھر رب انسان بخش دا ایک روٹی ہوئے پورا لشکاری رجا چڑا لکیرا جی پابند کیسا ایک روٹی نرکت دیا گے توجہ لڑاک سبحان اللہ سبحان اللہ تے فوجا دیا فوج رجائی جا تے جے بندہ اپنی شرم کہا دی نعمت دیا قدر چ پچھانے مولا دی مرضی دے مطابق شریعت دی پابندی چکرے رب آد تشا لیا گا جمیا جم دیا آئے گا کرول رکھی سبحان اللہ جا ہی بات بولتا سبحان اللہ اللہ خدا کے کر بیٹا خاجا معصوم جدو پیدا ہوئے نے خاجا ماسوم سرکار جدو پیدا ہوئے دا مہینہ سی پتر جم کے ہی رولا رکھی آئے اللہ نار تکبیر نارائ رسالت شانے اولیاء شہن خطابت علامہ فضل احمد چشتی صاحب آنوی سے رب جی. دولو چاہ آزاد نے جنہوں نے مولا پابندیاں لائی ہیں کیا لائیوا ہی انسان دے آزادی خاطر شریعت آئی ہے توجہ نہیں فرمائی انہیں آزادی خاطر ہوں اس کان آئی نعمت نہ نا گانا سنے نہ کوئی نجائز کم سنے نجائز گل سنے مینو آخر دے حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں فرمایا مرد کو ایسا غیرتمند ہونا چاہیے خیر عورت اگر حمن دستے کے ساتھ کوئی چیز کوٹ رہی ہے تو مرد کو اس کی آواز بھی نہیں سننی چاہیے سبحان اللہ جو نہیں کیا بات ہے؟ بول بول جیندیا بولن سبحان سبحان اللہ! سبحان اللہ! دستا جان دے ہو وہ جا بول گیا کدھر سمجھنا آیا اسی وہ کونڈی ڈنڈا <laughs> دوری ڈنڈا دورے ڈنڈا کے کونڈے ڈنڈے درکار فرما نے جی عورت کوئی شہ کٹ ہے پئی تو مرد ن چاہی آواز نہ چنی اللہ کون فرما امام غزالی رحمت اللہ میرا جی رات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام غزالی کی روح مبارک پیش کی تھی کیا حضرت کلیم نو فرمایا امت غزالی رنگا بھی کوئی ہے یہ <تصف> گل دیوبندی بولبے اشرف علی خان بھی لکھی جی. امداد الشتاق امداد الشتاق بلا وہ امام غزالی رحمت اللہ جنہوں کے بارک کلندر اقبال بولے صدقے اقبال فرماندہ رہ گئی رسم ازاں رو بلالی نہ رہی رہ گئی رسم از روح بلالی نہ رہی گیازالی سدگے ارے فلسفا رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی واہ واہ صدقے تشریف صاحب صدقے عمر دراز ہوں جدو مومن اپنے کن والی نعمت کا شکرانہ ادا کردے رب آکی راج ان سنیاں بھی سنا چھوڑاں گا کیا سنیاں پہنی سنی گئی وہ گلا سنے گا جن کوئی نہیں سن سکتا توجہ لڑا سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے لاؤ میرا بابا فرید فرما کیا سنوانا؟ جی سنوانا. میرے بابا فرید سرکار ملفوزات راہت الحت کردیا کردہ رب کی یاد کردیا کردیا ٹرد ٹرد حضرت موسا کلیم دربار پہ پہنچیا و سبحان اللہ جدو دربار پہ حاضری دتی تو میں سنیا جناب مرسا کلیم ہالے تک بھی دے سن ربے آر اے میرے پرور دگارا مینو اپنا دیدار چکر آؤ حضرت مرسا کلیم قبر شریف ہال تک فرما رہے نے بابا فرید فرما نے میں اپنے کن سنیا ج آخ سلطان بہو زبان سمجھا سدگے سلطان لڑ فی ن تن من یار شہر بنایا دل بچ محلہ میرا ہوسلہ اللہ مفتی محمد فضل احمد صاحب چشتی برہان اہل سنت اللہ چشتی شہنشاہ شاہ شتابت علامہ مفتی فضل احمد صاحب چشتی ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سبحال لن سنیا سناواں گا اپنے کن ناف کر کے ویخ صفائی کر کے وے خیر تو صاف چکر پھر سن یار دے بول وی سنے گا ساری خدائی گا قسم خدا دی کر کے آنا توجہ فرمائی میں لے کے بیٹھ جا میں ہی اٹھے نو چار گھنٹے سنا سکنا وا توجہ فرمائی ہوں میں اپنے موضوع والے مڑا مڑا میں دسنا چاہنا وا کہ شکر شکر مولا دا ہاں جی کدا وے ذرا جین دے ہیں بول سبحان اللہ, بول سبحان اللہ شکر مولا اے کہنا دا او دی دے مطابق ہر دیتی نعمت عطلائی جاوے استعمال کیتی جاوے صدق جاوے پھر شکر دا ہندہی اولاد دیتی جتھے چاوے او استے اس تے او میں انہوں جتھے مولا کے او تھے انہوں لار نبی دی شریعت دے خلاف نہ چلاویں پھر اولاد دا شکرانا دا ہو جاندہی قسم خدا دی کر کے آنا ہاں جی رب وحدہ اولا شریک مولا سنے اے دے شکرانے دے تو نعم فرمائے شکر تم لذی دور بے خوش مولا الرحیم دا اگلا بول وین کفر تم ادا شدید۔ مولات نے اس انداز گل نہیں کی جی شکر دود کی فرماندہ جی نہ شکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت اگر تسا نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب سخت کی مطلب پھر نعمت جڑی دے سکنا وا کھو بھی سکنا وا نہ لگے نہ مینو لیندیا دیر لگ ہے میں بے دیر پہ آمتا فرما چھوڑنا جی لین آ جاوا پھر کئی پینڈو کھٹ کے بار بٹھا دینا ملک دے ملتر پھر, پھر پھر کے باہر بٹھا چھتنا آجی پھر جب آئے ہوئے رائے کا مال کدھر گیا آئے ساڈا فلانا مال کدھر گیا خدا دے بندے آؤ اسی واسطے جنوب رب سونے سمجھتا فرمائیے وہ مولہ کی ہر نعمت کی قدر پچھا دی ذرا راجی بول سبحان اللہ ہوں اگ اگلی گال سن کرنا چاہنا سدکے بندہ شکر رب کا ادا کر, ہے؟ کیس شکر کر ہے؟ دے مطابق استعمال کردوں بندے در پہلو ایمان یہ ہودہ ہوئے ہو جو کچھ پا ملتا ہے یہ میرا کمال نہیں یہ صرف فضل ہے یا رسول اللہ بندے دا اندر عقیدہ ایمان کہ جو بھی مینو پیا ملتا ہے رسک معاش زندگی اکا کن سر تو پیرا تک اولاد کاروبار جو مینو ملتا ہے پیا یہ میرا کمال کوئی نہیں میرے ہنر دا نتیجہ نہیں کر چھوڑے توجہ نہیں فرمائی دے ہنر دخل تے اپنے کمال دخل کئی بے اولادے مر جانے کئی بارہ بارہ نے توجہ نہیں فرمائی اللہ کئی کم پتا نہیں چوی چوبی گھنٹے کما دینے روزی انہوں دی پوری نہیں ہوتی کن کوم بیٹھے نے کٹے تھے پتہ نہیں کن گنتی تو باہر ہوں جس بندے دا, کی دا اے کہ جو مین ملے یہ صرف او دا فضل ہے مینو ازمانا چاہد ہے کہ میں شکر کرنا ہی یا نہیں کرنا جس کا ایمان ہوا نہ انہیں ضرور ہر وقت اپنے مولا دا شکر کرنا ہے مولا دا جس دا ایمان ہوا اور جس دا ایمان یہ ہوا کہ جو میں دن آئے لیکن ساری گل بات بھی ہے توجہ ٹھیک ہے دا ہوئی لیکن گل یہ سانو بھی کوئی آخر پینتڑے آ اصا بھی سہ فن جانے یہ سڈے فن دے کمالات نے جن نظریہ رکھنا وہ ہوئے گا نہ شکرا جن ایمان رکھنا جو دیا وہ دلا ہے میرا کمال کھ بھی نہیں سبحان اللہ او کرے گا شکر ہوں یہ دعوی دعوے دلیل لبا اللہ دے قرآن بات پڑھ دیاں رگوں سبحان اللہ کہ پتہ لگے بھی تھی سارے جاگتے بیٹھے جی میری تقریر تک سواد خروڑی چاہوڑی سواد آگاہ جانا ویکھے گا نا موضوع میں جشمی سب تو پہلے موضوع آیا نا تو سوبے دار میجر تھی فوجی جہسا کراوا والا ایمان پتہ تو ہے میں بعد مڑ کی بندہ ایڈا اس آخر ہوئے جس طرح دی میں تقریر سن بیٹھا میں اس دی خدمت نہیں کر ایمان میں حیران ہو گیا میں گواہ بائی واہ اپنے اپنے خلاف بھی گل جاوے نا سن کے بندہ ٹر جائے میں اپنے زمانے کا ولی سمجھنا نبی سرکار شریعت حق کی گل ہو اپنے خلاف بھی خوش ہوا ٹھیک ہے یار میں سی پر سونے کی گل بڑی ہے بندہ ہاں کوئی چھوٹی گل نہیں گل جی ات بڑے بڑے پیر ٹریکٹر روڈ ج ایمان گل ہوا تھوبا تھوبا اپنے خلاف تیو شرح مشرا برکیر ہاں جی ات بڑے بڑے پیر ٹریکٹر اوڑے ایمان گل ہوا تھوبا تھوبا اپنے خلاف تیو شرح مشرا کے مرکر بن بنتے ہیں مگر اپنی نہیں توجہ سبھا ہوں دیکھو کہ جس کا ایمان ہوا نا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 دنیاوی ظاہری حکومت انج کی دھی سی جڑی کسی نا انجد دے گا حضرت السلام رب نے اپنے پیگمبر بڑا کچھ دتا سارے نبیا نو انج دی شاہی دن ان بے سن پرندے ان تابے سن پہاڑ ان بے سن سمندر انہوں کے بے سن جو چاہتے سن نو آکھنا جاؤ پتھر تراش کے لایا وہاں پتھر آپ نے فرمانا شابش بناؤ میرا محل دے محل تیار کرنے مسجد بناونیاں آپ خانے بناونے ہاں جننا ہر وقت خدمت کردا رہنا ہوں تن پتہ ہے سو دان ایک پاس دے ایک تو توجہ نہیں فرمائی ہے چک سائنس دان لبے نہ لب بھی گیا کہڑے پاسے شاید سلان بم مارتے رہ جن بم ہی مار کرتے رہنے اجنی فوج دتی اینی شاہی دہل آپ کے بےش بہا اے سونے پتھر آ جدو بلکیس آئی سرت محل کے فرش تک پیر ہے تو انہیں اپنی پنڈلی تو کپڑا چکی آپ نے فرمایا کپڑا چپ چکی پانی نہیں محل ایڈے خوبصورت محلہ حضرت سلیمان پیغمبر نب دیاکمت سی رب دسنا چاہتا سی میں اپنے نبیا نیارا ندگی والی زندگی دینا کوئی یہ نہ سمجھے رب دے نہیں سکتا یا لین د قابل نہیں فرمائی میرا سونا حبیز بے گا جب کچے مکان ہو چھت ہو سڑیا وہ شتی سن کھجور دے دنیا کے راجی نا بول سبھان لڑیائی شتی سن کھجور دے کے چلے حضور دے جلے حضور دے پیا سارا آیا گرا ملا دے سونے بان دتے آ بانے گاتے تکبر غرور دے دیا کے جلوے جلوے نر تکبیر نار رسالت نارے اسلام اللہ محبوب رکھنا رب دسیا سلے مان شاہی انجدی دے گے وہ یہ نہ سمجھا جی میں دے نہیں سکتا یا لائن دے قابل نہیں میں آیا ویکو سلامان کنج دے چی میں اپنے حبیب نئی دن یار واسطے کچھ پسند نہیں میں اپنے حبیب سرکار وہ شاہی پسند کی جہی کسے نو نہیں مل سکتی قسم خدا کر کے نہ سن کے جا میرے پاک سلیمان پیغمبر ان اینہ کو جس شاہی موجزے بھی بڑے نے ان ایک موجزہ رب بیان فرمایا ہے سناؤں حضرت سلیمان پیغمبر نے جدو ہود ہودے ذریعے چٹھی پہنچائی سی بلکیس والے جدو چٹھ پہنچی تے لکھیا سی انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا ساڈے واللمان ہو کے پہنچ نہیں تو اسا جی فوج لے کے پہنچا گے جا مقابلہ نہیں کر سکیں گی چاہی بات سبحان اللہ فورن مسلمان ہو کے جھک کے مولا ساری بارگاہ آ جا اپنی شاہی چھ چہچیے ادھر بلکی تر پی توجہ نال گل سمجھی جی ادھر بلکی اس ٹری حضرت سلیمان دا ارادہ پاک ہویا میں ایک جہ ہے ہو بتھی میں ظاہر کیتے نے کہ ہد ہوجیا پرندے چیک سٹن گیا ہو یہ موجود رکھاو جدو سڈے کول آئے ان پتہ لگ جائے یہ عام بادشاہ نہیں رب دی بادشاہی والا بادشاہ آئے اللہ مسلمان پورے نو ہو بنیا آپ خان دی خاطر اسی طرح محفل لگی ہے آپ سرکار دے نے محفل وال جیندیا بول سبحان اللہ آپ فرما نے کال آئیو ہیلم لاؤ آئی تی نی بے ہر شا قبل مسلم ہوں اپنی محفل والیا نو فرما نے محفل والے ہوا وے جڑا انہاں دے مسلمان ہو کے ساڈی بارگاہ گاوج پہنچن توں پہلوں پہلوں اوندا تخت لایا ہوئے توجہ نال بول سبحان اللہ تخت اوندا لایا ہوئے جدوں جناب نے گل کیتی قال عفریت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقام سبحان اللہ اک بڑا وڈا کھڑ اکھڑ لگا بڑا سرکس جن کھڑ لگا جناب دی اس محفل برخاست ہونے تو انتو آپ کی محفل وچوں اٹھن تو پہلو پہلو میں لیا گاؤں سوان لا تو میں پکی گل ہے طاقت بھی بڑی رکھنا وا تو ہاں بھی میں امانت دار خیانت نہیں کرگا پاکستانی آنگور آج ڈنڈی مار لوا نہیں جو کچھ ہوئے گا میں عرشہ پیش کر دیاں گا توجہ نہیں فرمائی ترہا بولو چاہ سبحان اللہ اور جناب بیبار گاہوے چھو جن نے آکھیا حضرت اپنی او موجز آجے وخانہ چاندے سال شان اپنی وخانہ چاندہ سی جناب سلیمان آپ نے فرمایا میں نویندے تو ہی پہلوں چاہی دے اور قال اللذی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 علم سی. رب سن کتاب کا نہیں دسیا گور جی. ہو گئے کیڑی سی. کیڑی سی. بس سوچیا تو پھر پتہ لگا کہ غور کر ہون جی ساریا کتاباں ہو ساریاں تو وڈی وی کتاب دے صرف رب دیو سکت دیو جی سبحان اللہ, <twe wizard> <سبحانا> اللہ <twe> ایسی کتاب جیدی ان طاقت ہو دا تے تخت میل دور پیا اکھ چمکن تو پہلو آ جائے وہ رب دی ہو اللہ اللہ سبحان اللہ, اللہ, اللہ کتاب کہ تھوڑا جا علم آئے کہ ہزار میل دور پیے اس طرح تو پہلو حاضر ہوتا نہیں رب یہ دسیا اتارے زمانے دیا کتاب پڑھ لے کوئی جی کتاب دل ناؤ شانا نہیں مل سکتی ہوں با جناب دے بار گاہ وچ دا زبور کتاب کا سبور کتاب کا علم رکھنے والا آصف بن برقیہ آخبہ نے کہ بلا میں جناب کی اکھ چمکن تو پہلے تیری اکھ چمکن تو پہلے اندر کی راز سی یہ آخر میں اپنی اک چمکنے پہلے تو کیا بندہ اپنی اک باوے ادا گھنٹہ چمکاوے اور میں کھول کے بہت ادھا گھنٹہ مطلب میری اک میرے قبل ناڈی تین اپنی اک جن چیتی چمکا جی چمکاؤ آخبار سڈا کام اک چمکنے کو پہلو آدر کر دے بات ذرا بول چال سوال جناب بن برقی آنکھ چمکڑ تو پہلو ایک حاضر ہے ہزار میل دور بزرگا لکھا کراچی تو لاہور ایک فاصلے تو ہوں جدوں موضوع کی گل آ گئی جدو حضرت سلیمان پیغمبر نے سامنے تخت دیکھا ہوں جواب مو مبارک کچھ نکلے فادل ربی سہان لا فرمایا یہ میرے رب کا فضل آ گئی گل موجود ہی کہ نہیں ہے رب مینو اس واسطے فضل فرمائے اس واسطے میرے سامنے ایڈی چیتی لے رب مینمانا سی ساڈا سلیمان شکر کردہ یا نہ شکری یار میں اتنے حیران ہوا کہ بولا سنیا حضرت سلیمان خود نہ منگایا جڑا تخت آیا ہے، تے حضرت تے آ سب دن برقیہ لیا آپ فرما نے یہ میرے میرے رب کا فضل ہوا سوال تے کتنے آ یہ فضل آ سب دن برقیا تخت ان لوگ اور آپ فرما نے میرے تے رب کا فضل ہویا ہے میں رب ہے کیوں آپ دس آصف بن برخیہ ولی میں نبی ان جو طاقت ملی وہ میری تابے داری ملی بہت بار فرمائی کیا ہی تو فضل میرے تے ہوا تو اتو ظاہر ہوا ہے اپنے فرمایا لے جب اے میرے رب کا فضل ہے مہنو سی اور توجہ فرما آپ نے یہ نہ فرمایا کہ میرا ہی کمال فورن مولا تالا وئے کہ آئی فضل میرے رب کا سی سر میرا سلیمان شکر کردہ ہے نہ شکری کرد کے جاوا رب شریک دے پیغمبر حضرت سلیمان نے کیتا ہے جب دا ذہن مبارک مولا تالا ویا ہوئے فرمایا رب میرے دا فضل معلوم ہویا شکرو سے بندے کرنا وے سمجھے جو بھی ملتا فضل ربیان جی جا... بات بول سبحان اللہ! سب کے, سب کے حضرت سلیمان تا شکر فرمایا شکر فرمایا فوراً آپ سرکار سوچتے ہیں آپ سرکار دے دل مبارک دے در مشاہدہ جو ربانی سی رب دے تاہ رکھی بیٹھے سن کلندر اقبال فرما نظر اللہ پہ رکھتا ہے کیا ہے مرد مسلمان نظر اللہ پہ رکھتا ہے ارے مرد مسلمان موت کیا چیز ہے ایک عالم میں مانا کا سفری کیا ہی بات ہے ذرا بول سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں گور کرنا آکھو تے ایک مثال سمجھاوا مغرالی دتی سمجھاوا توج آئے گی تو سمجھ آئے گی جہے آخر قبر جانا شر کے انہیں کٹیا کی پتا تو شروع ادھر ویکنا ایک آرف بلا سرفت بات ہے کلمجو کلم سی وہ دیسی کلم دوسری کانے والے جی. بانس یا کانے والی کلم ان کاغذ سے لکھ رہا سی جی. تے سوچ کھب گیا اللہ اتبار. کیونکہ اللہ کا فکیر جہا جی نا ہر شہروں یار دتے لگ لیا لہ یا تا لہوا ہے کلم کو سوال کیا نی کلم تکھدی کی پی کلم آخری مینو کی پوچھنا نہیں میں کسی داہ ہاتھ توجہ نہیں فرمائی جی ہوں کلم آخری میں کانا ہاں وا کانے اپنا تکھنا وہ آنا مینو کی پوچھنا میں اتنے کھڑا سا ایک آیا انڈیا وڈ کے چلے سب چلے چھل کے उन्हें सियाही चबोया लिखता मैं पूछना हूं आर एफ पहुंचा काने तो हाथ वाल हथ नू दस तू, तू कि प्याूना है हरकत देना है। वो आंदा मैनू की पूछना मैं एक ताकत देताबे हा कुत एक बच्च वो ताकत आरिफ पुछता तू दर्श इन कि आती है मैं की हा पिछों इरादे पुछ वाह क्या ही बात जे इरादा ना हों हम मेरा इरादा नहीं लिखणा मैं लिख रहा वो था क्या? इरादे पुछ मैं क्या आना इरादे पहुंचा इरादे आता सुना बेली आवे प्या लिखना है کیوں کی ہے میرے پیچھے اچھا پہنچ گیا علم دیکھ علم تنا بھائی اس میں پوچھنا میں ایک دیوا مالن والا ہو رہی پچھا جا مین پہنچتا اس آخیا پچھا چل ہوں حاضری چک گیا گائے بل ٹر پیا ہوں ایک پچھوں ایک ہوت کا علما جی, سبحان اللہ اللہ بل قلم اللہ فرما جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی کلم بے وقوف طبقہ یہ سمجھد جی. کہ اتے قلم تو ایکانے والا قلم مراد میں کیا بے وقوفا اللہ تعالی اپنے حبیب دے بارے پہ ہے جس نے اپنے حبیب کو قلم کے ساتھ تعلیم دی تو میں کیا جلیا نبی پاک نے قلم نہ لکھے نہیں توجہ نہیں فرمائی کوئی ثابت کرے حضور نے قلم لکھا ہوگا جس حبیب قلم نہ لکھے نہیں اس قلم تعلیم کیون ہو سکتی لاگ بات کہا کہ مڑ قلم کیڑا ہے میں او او قلمائی جنہیں لوح محفوظ دے نور خدا نہ لکھیں سبحان اللہ وہ ایک خاص کلم الہی ہے جنہوں کلم آکھنا بھی مجاہ دے با کیا انہوں اس کلم تک پہنچے عارف کلم تو پیشان ڈر دیا ڈر دیا کلم نو کلم آکھ دائے انہوں میرے نار میرے پیچھے علمائی علم نو پچھ دائے علم ربانی نو انہوں پہلو بندے تک سی انہوں خالق تک پڑ گئے سبحان اللہ इलमे रबा नहीं दे मैं इरादे रही इराद इरादे पहुंच आखद रब आखद दे उथे ज दुआरे पहुंचे हूं गुम हो गया वे अपनी होश ही नहीं रही اپنی اوش نہیں رہی اگا اور کسے دی کی جدو فقیر اللہ دا رب دی پہ پہنچ دے قسم خدا دی کر کے رب, رب سونے قدرت والا جو کچھ دیا اپنے نور دی قلم نال دینا ہے وہ حضرت سلیمان مان ہمیشہ شکر گزار بندہ, بندہ ہی سبحان اللہ, سبحان اللہ اے سن شکر گزار فرمایا فضل کے دلہ بولو بول بولو سبان بولو. اللہ ہوں سنا اگا حضرت سیدار کو بعد بے بڑے بڑے بےمان نہ شکرے کی گل وہ آخر کارون کیا قارون کارون ملا وہ ہوں اللہ دبیام دار اچا کارون خزانے سن کہ رب قرآن فرم مفا تہاہو لنو بل اسمتو فرمایا اندر جہے خزانے سن ان خزانے دیا کجیا کجیا چابیاں چکن واسطے پہلوان دی ایک جماعت آج ہو جاتی فروائی میرے خیال دے تو کدی بھی مالدار نہیں ویکیا ہونا ویکیا جی جو ویکیا نا آپ پاس نہیں ہاں جی وہ مولا روم مثال او فرما نے کھوتے کیا پشاب آ پی مکھی ہوں مکھی کدی پر ماری جائے کدی اہ ماری جائے آخے میں سمندر دے اور مکھی واستے آپ سمندر ہے کھوتے کا مکھی کیڑی واسطے بندہ بزو سک نہ نا پانی آ جائے تو سمجھتی ہوئے ہوئے ہوئے سارا سمندر ای پلٹ پہ <laughs> پروائی بول اللہ ہر اسان جو ہے آج دیا, اج دیا بیلیاں نے جو ویکیا اسا کھوتے دا موتر اسا ویخ باس جی بس سائنسدانا خیر کر ماری جی پتہ نہیں ہی یہ ود ود طاقت والے بندے رب پیدا فرمائے جہاں دے پاس کو نہ ہو سک کارون دا خزانہ ایڈا وڈا سونے دے محل سنوے سونے دے نہیں میرے خیال یورپ والے ویس رہے ہیں تمبی پارٹی سونے دا محل رب دے سونے دا محل جوڑیا ہے انہیں اٹھا ہی سونے دی تے انے خزانے کے اگاں پہلوانا بھی جماعتاں کور چابیاں نہیں پیا چکی دیا ان جدو انہیں محال سرمایاں اندے کور تے سیانیاں بندیاں ان واقعاں مان آریاں احسن کما احسن اللہ علیہ سبحان اللہ فلو نا تیرے نال رب احسان کی تھی احسان کر رب کی دتیاں نعمت نہیں ان کی قدر پچھا جاوی ات آسن کما احسن اللہ ہو تے فساد نہ کر فضول خرچی نہ کربل مفسدیل جدوں والے بندیا انہوں سبق پڑھا دی کوشش کی وہ اگوں لانتی کی جب دگا کہ کارو کہا کہ جو کچھ مینو ملیا وے یہ میرے ایک علم کا کمال ہے علم وہ کول کہڑا سی ایک ایسی شہ ہوں جیڑی لوہے پتل تانبے ناؤ تکی کی بن جاندہ ہے؟ سونا. او سی جی سائنسدان اور گلت وجہ سمجھ جی جس کے پاس علم میں کیمیا تھا کہ لگا جو دے جی رب میرے احسان کیاسان کیا میرے کو جس میں دولت سرمایہ بنا لیا میں احسان بنایا جو نہیں قرآن قرآن جو کچھ آیا ساڈے واسطے آیا ایک اور گل ہے کہ آپ نراسیا قرآن خدا ہے جوانے جاؤ سجا دے نشی نراسیاں ٹولا بایا ہوں فیض دے ہوں تیرا کھانا خراب کٹی سدگے جی سدگے توجہ چکی میرا وہ موج کٹی چھی چی اے سارا سودا تیر ہار گارج دنیا جو تیرے کول آئی ہے روحانیت دی پیاسی تو محمد اربی دا تے حدیث سنا نعرہ پیر نعرہ سالت علاما مفتی بسم اللہ چیشتی زندہ دشملہ توجہ جان بولو سبحان اللہ خوش آمدید نہیں توجہ اللہ جی دیا جی دیا افسوس میں الانبیاء دی بار دا کا کیتا ہے میں ہزور کی کچہری چراسیاں دا ٹولا نہیں ایمان نا من نظر میںزر آیا جدو ہی نگاہ ماری ہے نا یا صدیق نظر آیا یا فاروق نظر آیا کدرے علی پاک بیٹھے نے کدھر بلال بیٹھے دنیا آ رہی ہے فیل لے رہی ہے نبی دی شریعت شریت لے روحانیت لینی ہے اندر دے پیاسے پیاس پیاس بجا رہے ہیں رجدے تل توڑ دے افسوس اس قرآن تو دور کرنا پتہ نہیں کی کچھ سودا نکل آیا یہ اخبار بھی ایسے دے. ایسے تو دور کرنا مسلمان ہوتا کر سی سویل سویل اللہ کے قرآن کیجارت کرتا ہوں ادھر ٹٹی کر رہا ہوں ادھر اخبار پڑ رہا اوتے بیٹھے کان نال لگا ہوتا لے جاؤ ہیلو قرآن خدا تو کٹن واسطے خرید کر کے کسے کہانیاں جھوٹیاں خبر سی نبی پاک کے مقابلے میں جاندا سی لوگ کوڈیا سویا کہانیاں نے خبر پڑھو کدھر محمد بے قرآن والے پاسے جانے تھے خدا دے بندیا او جان پیا بول سبھا جی نو ونڈیا ہوا ونڈیا ہوا مولویا نے ونڈیا ہوا میں بھاویا قرآن چیات کڈ لی جیڑیاں بوتان کے خلاف آئی سنوں پڑ پڑ کے مسلمانوں کے تھپی آبیا تلیا کے تھپی آران کے نیڑے انہیں جائے جی شیا میں آیا تھی نماز خوردہ جی میں سنیا ویخیا قرآن آیا تھا میںا خراب نہ ہو تر وہ کڈ لے گیا دو تر وہ کڈ لے گیا دو تر وہ کڈ لے گیا تری سپارے سکھان واسطے کی مزا لے باقی قرآن ہاتھ لگے چل میں تینوں پہ سنا اللہ بول سب اسے تو دور کرنا محفل ناتا پہ ہوئی نات خون سے تو دور کرنا ایک ہاں جی وہ پوچھو قرآن والا پاسا شر مرضی سو لے کے شیر بھی امرا کر آئے لیکن ایمان والی امر ہی مک جائے توجہ نہیں فرمائی قسم خدا کی کر کے آنا جی وہ فصیح الدین سور بردی نہیں اندی اگلے دیر لگی ادھر میں سونا بو آکھے انہوں فکر کا دا یار ان ستے ہی خیران جا سائی مجرو اچھا میں تور میں کٹی چی جانا جیسے کی مطلب جب پیر پڑ لو دی فکر ہو گئی پی گئی سد کے گیا فکر کا یار سا بھی اگیرے دا, دا مہران یا لا امت دا بنے گا ت سوا لاکھ نبی پہ آئے نے اگیری کا فکر داست دا دا جی. دنیا کا دا فکر تو پہلو ہی ہے دنیا کا فکر نہیں ہر وقت چوبی گھنٹے کھوتے ہنگو ایک ٹھیک رہ گیا سانوں تو مرشد واسطے پڑھنا چاہیے یہ فکر اندروں نکل جاوے اس آخرت والی صدیق اکبر جی سی کے اکبر مسی بول سی ہوں الٹا پہ آدمی نے فکر اگیری پچھریے دا بال ہے <t cambi way> افسوس ات جس نال نبی دی داری دا محبت دا جذبہ پیدا اور آخرت دی فکر آوے جنت دی طلب پیدا کی حضرت احسان بن ثابت کی ہم سنت ادا کر رہے ہیں میں آموچ ڈنڈیا پرام رام, رام کتنے ٹائم ٹائم ذات کی کرلی جفے شتیرا نو مراد ہے تینوں پتا نہیں حضرت احسان کون سن حضرت حسان بن ثابت بجٹ وقت مجاہد اسلام ہے دین ہیں نبی کے دیوانے ہیں مستفاور سارے دے سردار نے اور نبی دی نات لکھنے تین طرح دیا لکھ دے سن ایک سی نعت ایسیفا بیان سی دوسری نعت ایسی جسمت اور تیسری وہ نعت دے اندر نبی دشمنوں کی ٹکائی اللہ ایک بارہ جو کسے آن کے حضرت حسان واقعہ فلانے کافر نے نبی پاک سرکار دے خلاف گلہ کی تھی لکھے نے حضرت حسان میرے کو اسی جلدان دی کتاب ابتی ہزار دی محد جیسے بنے عصا کر دی تاریخ دمشق القبیر وہ سچ حضرت حسان بن صاحبہ تحلاتت لکھے آپ نے اپنی زبان مبارک کر دی کارڈ کے تھوڑی نال لائی اللہ اکبر جاوے نیکیٹی لمی زبانے وی میں تلوار واگ نبی دشمن کے خلاف چلا میرا بول چال سبحان چا دو چیزاں نہ نبی دین دی عزمت. عزمت دی کی عزمت نہ ازمت اسلام کی بیان ہونی کیونکہ وہ چلے تو کھڑا ہو میں فل جی ہوں رب پاک نے کرم کمائے ہوئے نے ساڈا کمال نہیں ربھی سو سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے کہ مونج پٹی چی بہت شا رنگ نبی چڑھا دسو افسوس سن لے اور نہ نبی دے دشمنوں کی ٹھکائی یہ میں نہیں سنی خلاف سننی نسارا یہ چاچے لگے شاخان بولنا نہیں جانا یہ اللہ کی مہربانی چشتی فرض ادا کرتا ہے توجہ نال بول سبھال قرآن والے پاس لے قارون نو نوما قوم دے سمجھ والے لوگ کرونا اور رب دحسان کیا احسان کر رب دن دی مرضی کے مطابق لا اگوں پتہ کی کہنے لگا آل من ای رب دتا من وہ ٹھیک ہے دلا وہی ہے پر ساڈا میرا ایک علم ہے اس علم میں سارا کچھ حاصل کیتا ہے اور جدو اس غرور رب دا فضل سمجھ دی بجائے لیا کمینا اپنے علم والے پاس سائنس والے پاس مجھے سائنس کے کمال کی وجہ سے سارا کچھ ملا ہے تو ہوا نہ منکر نہ شکرا رب آخ اچھا منکر رب سونے گرد سبب کی بنیا پیسے جڑے نا چوکھے جب یہ نام مراد سمجھ نہ رب کا فضل نہ سمجھ یہ سمجھنے سڈے کسی بزنس کا کمال ہے ہمارے فن کا کمال ہے میں معاشیات کا ماہر ہوں میں فلانی فلانی لمتے جانتا ہوں بان پھر یہ بن جانے پھر آن کروں جد بنتے آ جن والوں کے مقابلے ہر کارون آیا دیقابلے سیانے آتے جی سپ میں بہت آئے نا تو کتنے آنے آدر موسا کلیملہ سلام کھلوتے نے آپ کی بنی فرائی قوم بھی دیر ساری کڑی وہاں آ दसो बी कोई बंद सिना करे तो सदा की है आपने फरमाया शादी शुदा होरमाया पत्थर मार मार के मारे कह लगा सदा सिर्फ आपने फरमाया मैं कम उन्हें आख्या हां औरत दिते पैसे पैसे दिए पुराने रीत जोड़ा खबर आती हां जी पकड़ा गया किराए के टू पुराने चलो छेती निकले हूं उसको मत लावन औरत बिछाई पैसे कड़ी कह लगा हूं दस क्या तेनों भी सलाह मिलनी है आप औरत बैठी आपने फरमाया है عورتاٹ گواہی دےت اٹھی ہوتی پتا نہیں رب کا کلیم تھی ساری چل جانی اٹھی نا عورت کہ حضرت جی لانتی منتھ پیسے دیتے ہیں تے بکا کی خاطر جدو جناب مورسا کلیم اللہ سلام نے یہ گل بات وی کلیم جلال آ گئے رب کی باہر گاج فرما ارد کرتے ہیں مولا کریم ہوں جو میں آنا چاہیے رب نے فرمایا کلیم یہ خدائی تیرے مل کے کب سے جیڑی شہ نم کرے گا وہی کچھ ہوا موسیٰ مورسا اللہ علیہ سلا تو و تسلیم تو گل سمجھی جناب مورسا کلی ملا سلا تو و تسلیم نے زمین حکم نپ لے زمین نے تھلو پیر نپے اون دے دو سن سنو آتے سنا تھا ترقی ضرور لوگ بھی نپیا ہل سونے دے جڑے بحث بڑائی کھڑا تھی انہوں میں تھلے زمین نپیا ہوں کیونکہ سائنسدان سی اپنے علم سے مغرور سب کا فضل والے پاس نگاہ نہیں سی فٹ نام مراد ہالے پھر جتن پیا مار دلو کسی نہ کسی پاسوں نکل جانا بابا ہلیا پیر چھڑا لوا زمین کوڈیا تو ہی نپیا ہوں ہوا یہ بن گیا پھر ہالے جتن پیا مار چلو نکل جا زمین پھر تھی تک آئی جدواٹے تک باری آئی ہے ہوں ہاتھ جوڑ دلیم مہربانی جا فرماؤ اتوں جان جا چھڑا جو آکھے گا میں وہ کرا پاک نبی فرمایا جاؤ جو گا میں وہ کرا رب دے پاک نبی فرما جاؤ جدو اداب سر پہ چڑھ جائے پھر معافی نہیں مل دی رب کا قانون جی معافی لینی ہوں تو, تو پہلے بڑھتا محل بھی جا رہا ہوک گئی جدھر گئی بےڑیاں ادھر گئے ملا کھ نہ بچیا ہر سلونا شاہی اپنی بات کمال تھمکائی سبحان کیونکہ اللہ انہا فرمایا انہاں شکر ادا فرمایا کہ میرے رب جنہاں رب دا فضل سمجھا کہ شکر کیتا جس لانتی آخیا میرے علم دا کمال ہے میرے سائنس دا کمال اے میں جانتا سا مینو دولت ملی ہے میں چو بس سونے دی گل بننا میں ہوں دیکھ تابے دار ہو وہ ہمیشہ ادا مبتلا ہویا رب نال ٹکر کھا دی دشمن کا دشمن دا کاتل بنیا خدا دے بندے معلوم ہوا جا بندہ رب کی دیکھتی نعمت ننر دا کمال سمجھے اپنے فن دا کمال سمجھے اپنے کسے علم دی وجہ وہ ہمیشہ رب دا نہ بنے گا کارون وانگو جن رب کا فضل سمجھنا اور سلیمان شکر گزار بنے گا سبحان اللہ ٹھیک ہے دو گل سنا کے ایک پیغمبر دی ایک پکے کنجر دی توجہ نہیں فرمائی کارون دی گل آ نے نا سمجھ کوئی نہ آ گئی کہ شکر بندہ کیسڑے کردہ جدوں اللہ دا فضل سمجھے توجہ نہیں فرما رہی فضل سمجھے اللہ سونے فضل کا شکرا کدو بڑا جاشا ہم بھی تو سائنسدان ہے نا ہم کو کم ہے دیکھو تو سی جو کوئی نہ کر سکتا تھا ہم نے تو وہ کر دیا وہ سر سمجھ لے لانتی خدا دے مقابلے میں آ کے یہ ہن رب دا دشمن بنے گھن فب کارون گا تو رب آگیا ہوں دس تیرا کدھر گیا تو کمال جے دنیا تر تر لے آتی میں کھو لگا کہ ہوں علم بچا نہیں ہوں علم نہیں دنیا تینوں بچے دے سکتا رب سونے جلال لچاڑ کے دسیا بط تو تیرا علم نہیں فضلائی بول چال سباہ فضل سی. مغرور نہ ہو قسم خدا کی کرکیا نہ ایک لاہور دے فقیر دی گل سنا وایم ایک لاہور فقیر ہویا ہے جنہ دا نام خاجا موسا آہنگر آہنگر نے لوہار لاہور وڈے اسٹیشن مکلور روڈ جائیے مکلور روڈ دے دربار لوہار سی بٹھی دے بھی چرخے دے تکلے گرم کر رہے سن جی ہندو دیاں اور آئیاں سرکار ہو دی نگاہ مبارک ایک دم انہوں کے متے دے پی لاہور عورتوں کو ہندو دورت آخدیا نے بابا کوئی شرم کریا اٹھا کے لیے ہندوت شرم سی فیض تربیت جو اسلام دی حکومت جی جا اجالیاں سکول نہ آدیاں تو انہیں دی देखो, देखो कैसी लगती है अटक मटक कर चलती हूं जब औरत गल की थी बाबा आया जलाल कहता बीबीओ जे भैड़ी अख तल उठ पही है ना आ लो मुड़े अख ही ना रवे तकड़ा गर्म कर रहे सर ना तकड़े انگارے تکلے اکان اکھ مبارک رہے اکامایا اکھ ہوتی تو سر نہ جی رج بول جہان بس ہندیا نامت آدھی نے بابا مر سانو اپنے نبی کا کلما چپایا کلما پڑھایا گھر گئی پچھلے بندے آخیا انہیں آسا مسلمان ہو گیا چنا گیا بابا جا لوار بیٹھا جی لوہار نہیں کوئی اور جی سارا پنڈ کا پنڈ آیا سرکار قدموں میں جو مسلمان ہوا ہوں یہ مہربانی چیک کرو آپ نے فرمایا تیر گھر چا وا بانڈا پے چک لیا ایڈی دےگ پی تھی پیتڑ دی سرکار ہوا نگاہ اچھا موجود کھڑے تھڑ نگاہ چاہیے مکاندا بھی سونے دیا مکان بھی سونے ڈگ کی بلا میم مراؤ چھوڑے گی مارو چکو سارا سامان سارا مکان ہی چکو تیری مہربانی جانتی آپ سنے فرمایا لے پھر جرنا پیا آپ کرنے ویے گا کہ سونے گا ہوگا ویکھن گے تو مٹی ہو جی بول اللہ خدا دی ہاتھ ہے اللہ کہ سڈا کلندر اقبال بول دے ہاتھ ہے اللہ ہکا ارے بندے مومن کا ہاتھ ہاتھ ہے اللہ ہکا بندے مومن کا ہاتھ رالبو کار فری کار کشا کار ساتھ بول سبحان اللہ اور اے سمجھ دے سن مولا دا فضل جی ایمان نال دا ایمانیا سونا بنا فرمائی میاں شیر ربانی کی گل سنو جی ماشاءاللہ اللہ آپ کا مرشد رات نو کو ہے شیر محمد پتھر بط, وٹا لیا وٹا وٹوانی کرا لیا فرماند نے شیر محمد سونا لے آتے وٹا لیا میں وٹا لیا آدھا کرا میں وٹا ہی لیا تیرے ہاتھ سونا بن جا میں کیا ہی بات مرشید ہے شیر محمد رب نہ موڑی جیڑی شاید وہ ہاتھ لاوے میں سونا بن جائے بول چال سبھا لگا روک نال بول سبھا خدا دے بندے آ سکے جاوی نگاہ مالا وہ ہمیشہ شا ہمیشہ شکر گزار رسنان کدا کا نا شکرے رب تیروا مڑ دیر نہیں لا ان شدید فرما جنا شکرے بنو گے تے میرا لا بڑا سخت تا کر کے آر کھڑی خری فرما سنا ما? عارف کھڑی فرما ہے مان نی گھنے گنے دارس کون حسن د سن سدا نا شاخ ہریاں تو سدا نہ پھول چمد ہوں سمجھ آئی شکر اسلے ہونا جڑے سمجھے یہ سارا فضل کہد بولو بولو بولو رب دے دین دے دین ربابلے آ کے نہ شکری کدو ہونی ہے جتوں سمجھے میرا ہی کمال ہے ہمارے علم کا کمال ہے ہوں میں تو بہلییا یہ دسیا جی سچی سچی آپ اللہ دے شکر گزار بنے کہ نہ شکریہ سچی سچی بولے نہیں نہیں ایسے پوری قوم مسلمان کی پورے شکر گزار بنے بیٹھا کی کئی کوئی نہنے جڑی جڑی شہ دیتی ہے ای ٹکا تائی بیٹھے کی خیال ہے جن حکومت رب ہے دفرت لائی آؤ جی سان رب اولادی تو این شکر پورا کیرت ٹکانے تائی بیٹھے کہ نہیں رب دتی ہے تلائی لائی دیتی گوشت کت بھی پیالہ جی میں باندر نہیں دئی تک مت شکرانا پہ آ شکرانہ اللہ شکر جا جا بھی نمت شکر گزار بڑے بھائی جاؤ بال کٹا والا برادری جاتی نہ ہی دیکھو وہ باندر دیا فوٹو ٹنگی کرا مجھے آ باندر بناؤں گی گھوڑے لگتے نہ جا بول سبھان اللہ بڑا شکر جی پورا والے پورا رباو والے دن آسان کچھ حیران کی سدکے چشتی صاحب سد کا ہوا شکر کہ نہ ہوا پورا شکر कपड़े दिते मर्जी से खुले पाव्या कपड़े दिते अंग्रेज आ गया सौरे करो जे नंजा नहीं होना है तो चलो इंज त हो जा टोए तो दिखते रह कपड़े भी पाए پتو گال چاہیے ہوتی ہے یہ اللہ دعمت کپڑے کا شکر پیادا میں ایک پوچھا میں پتر ناراض نہ ہو پیسی بندے ہاں اے کسی کتے کے گال چ پٹا ویے نا ایڈا سارا رسا ویچھیے ٹوٹا یا جنجیر سانو شک پہ کسی دے کلے تو ترٹیا فرد کیل بولی چلو <تصفح> <توریشت. تصفح> جیسے جی. کوئی اٹھے بائی دال مینو دا ری دیکھ سک ہاں ایک راز ہے جدو کسی لڑائی ہو بھی نا. <تصفح> <تصفح> وٹ دے کے نہ رسا ٹوٹے جان واسطے رب کپڑے دیتے پاک محمد کی بول جی دیا سر تیرے پگ ہو کیوں سوہ لاخ نبی ہے پاگ رکھی جنگ بدرت فرشتے بھیجنے پاگ رکھی سوہ ل teenage صحابہ پاگ رکھی نبی دے اہلِ بیعث پاگ رکھی زمانے دے ولی پاگ رکھ دے نہیں نہیں رکھداً سیرتے باندر نہیں رکھدا باندر دے سیرتے پاگ کوئی نی ریچ دے سیرتے پاگ کوئی نی سنڈے دے سیرتے پاگ کوئی نی ہے ایمان نار درس چر کولیاں دے سیرتے انگری جان دے سیرتے چا کہ نبی والا کر کے اکبر آبادی فرما ہے مگر بھی دھول سر میں نہ پہنچتا تھا اس قدر بات بہت خوب تھی نے جد مسلمانوں کے اکا سالوں کے بچے سر سے پگ رکھتے سر سے ان سر چیز شکر پیادہ ہوں چھٹی بھی کافر چھٹی کہ میٹر کیا گزا لپڑے کپڑا پہلے گزا نال ملی سن ہوں کی آ گئے میٹر پہلا دیسی میل ہوندے سن ہوں کی آ گئے کلو میٹر پہلے کڑک سن چو نبی نو پسند سن کافر بنیاد پرستی دے نبی پسند ہے کڈو جم جی کڑک خریدتی سستے لے نے مول امریکہ کا بی چھیاسی بیاسی تریاسی چمیری لباسردار تعلیم تہذیب قانون جے دین دی کل چکروج بین جی پی ویری گان جی ویٹا مار بھی تو آیا شکر پہ ہوں رب بڑا پیسہ دتا یار ٹی وی چکلا لیا شکر نہ ہو نہیں ایماندار دس ہوں رب جو دتے پیسے تو ہوں میں تینوں ایمان سچی سچی کی تھی بھی اگر کسی در چ کوئی آکھے یار ہندو دے سکھ آؤ گے یوگی آمین کلر آؤ گے آن دے دے گا سچی بولیا نہیں नहीं आने देगा शीशे बोले सारी बिरादरी आई खरी आई खड़ी है सची बोल आई भी खरी पार, है मुड़ आपू फर क्या अगले दिल आख्या हो हर बिरादरी का झंडा होंजरा हर बिरादरी का शी का झंडा भाबिया का जंडा नरदाइया जंडा हर किसी झंडा होंगे कि नहीं میں کہ دسو بغیرتا جنڈا کہڑا میں ملتان شریف اگلے دیر تکریر کیدر تو بغیرتا جنڈا کہنا کور چو میں کٹی شکر ہویا کہ نہ جا اچھا جنو رب نے پنج لاک کی گیڈی دتی ہے نا اے سی <laughs> <laughs> چکرا سجایا ہوا اگو لکھی یا چن ڈی پرلے پاسو یا اگلے دن کوئی مہربانی کر یا اس کنجر بند کر یا پرلے پاسو لکھ یا بوش آواز پائی توجہ نہیں کیجو نی فرمائی بنا مراد ادھر لکھی کھڑا جا سو سواد دستگی ادھر چوبی گھنٹے رب دی مخالفت پہ قسم خدا دی تیرے میرے پیو دے سن ساتا کھا لے سن سات پا لے سن ترتے سن کجے سواریاں سن کبھی گھوڑے کھان واسطے لسن پلا بنا کے لسن پلا لسی درچا کھول کے کھا لینیاں لیکن کچھ کے باوجود مڑ بھی مولا دے شکر گزار رہے سن لے سن کے نہیں قسم <تصح> خدا کی کرکیا نہ انتہا بھی سن ویچ ایمان بھی سن انہوں چخرت کی فکر بھی سی رب دران دی ہوم بھی سی ہوں شکر سیڈے کومتیا بے بہ وہ بالدے سن دی ون تھونی بتی وہ مچھرا چڈی سن آپ پکے رات ساری رات جو ستا ہے پاسا نہیں وہ پاسا پرتا سن مچھر بنتا سی تھی ہر آپ سوچیے سانوں چوكیاں رب دیتی زیادہ تو زیادہ بہنا سر کی اسٹی گی میں اگلے دن بعد بیٹھا نا بیٹھا اگلی سیٹ میں پتر ابے کی کھوتی یاد کر سیا نی بھولنی چاہیے توجہ نہیں ہوگی گڈیا جہاز ون سب سوٹ بوٹ فیکٹری سڑک آلہ تو آلہ آلات کھانا اٹھ آٹھ ڈیشن اپا لسن کو نل کھان کا پوت پر گوشت نہ بن گیا کتوں ملی کیوں ملی رب مہا امتحان لینا چاہتا سی آدمانا چاہتا سی ہوں یہ دیکھا تو سی یہ میرا شکر کرتے ہیں کہ نہیں فرمائی میں جو ظاہر بھی کرا کافر ازما کافران یا از میرے بنتے ہیں توجہ نہیں فرمائی اس واسطے ورنہ کافر رب نے دشمن نے وہاں دینا باہر ساڈے امتحان بھی کھاتے ہوں رب سے امتحان لینا اگوں کوم آئیے سائنس سکول کار سائنس ہوں یہ جدو آکیے دیش آ گند نہیں نوا تو ساڈے علم سائنس دکھال ہے ملا مسیتہ نہ ہی رم چلتے مرد ہر مر جاؤ سانو تک کرتے انگریز کیا انگریزاں کی روحانی اولاد لحاظ ہے سب سے بڑی رکاوٹ ترقی میں قرآن ہے کارون لانتی والا نظریہ قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے ولیم میور نے کہا جس نے ایم ای کالج کرا لاہور کا بنایا انہیں ایک قرآن تلوار ہاتھ میں پکڑ کر کہا جب تک یہ دو چیزیں دنیا میں موجود ہیں ایک محمد کا قرآن ایک محمد کی تلوار دنیا ترقی نہیں کرتی قسم خدا کی کس بنبے نے دین والے اولاد چوبی گھنٹے سویر ہونی ہے سویر کی بچہ والے ماں تھی. دے پیٹ پہلو یا میں تو ڈی ایس پی بناؤں گا میں تو ٹی وی بناؤں گا मैं तो जर्नल बनाऊंगा मैं क्यों दे दे। नहीं मानना इन निकल देता नहीं कु का बच्चा निकलता तू सोचे हम फून आया है फून ये भी अल्लामत शुक्र कि पा ना लगता है अगों आती है آپ کے مطلب نمبر پر سہولت موجود نہیں ہے میں کہ موجود اللہ سونے کا نمبر ملاوے جانتے ظلم کی اخیر ہے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 आवाज निकलती खबर ते बैठी बस च जावे कंडक्टर बड़ी बैठी है जुती अंग रुदी पी आने आखियाे हमने तो औरत को तरक्की दे दी हमने तो हकूक बराबर कर दी इसके बाबा जम्मू पुलिस बराबर बच्चे जमण वास्ते भी इक्तार نو نو مہینے باہر نہ مرادا جمع تو بعد ہوں کما بھی یہ گیل بھی رولی کما بھی بچے بھی سارا پتا نا مراد برابر ہو گئی ایماندار درابری زلم کیا عورت اخیر رحمت سی محمد اربی نے باہر دے مرد کرے اندر دے عورت کرے جے میں کمزور بنائیے بنا وزن اسی حساب دا رکھنا ہے صرف بچے پال عزت بچا لڑے مرے کٹیچے کما کے جے میں مرضی ہوے مرد جانے انہوں کم جانے تو گھر باؤتے اندر کول نہیں جا توجہ بول چھ لا سونے نبی دیکھتا کرم تنگریز آیا اور سکھ دیا شہدادریدے یہاں دون دلیر سڈے ہومن بلدل یہاں دمن گیرت مند سڈے ہو گیرت وجہ کی فرق کیوں سوچا رولو راستے آ گئے بہانا چلایا حقوق حقوق برباد کر آئے نا بیا دے بندے اچھا عورتوں کے بارے بھی نہ شکری کی اخیر کر ماری جی یہ چھپا دے لے پیسوں کا ایک بندہ توڑا بری پھر توڑا پرانا پورا اتنی بڑے حیران یار پورے توڑے بچیے کیوں پائی پھر میں تیرے کول قیمتی بریف کے سونا چاہیے وہ کہ لگا یارا یہ بریف کے سونا ہو سی لوگی شک کر کے کھو نہ لین ڈاک کدھروں پی جان میں پانے تھوڑے سٹی پھرنا سمجھ گے کوئی پٹھے پائی فرد کوئی شہر پائی فرد میں یار افسوس ہے پیسے پرانے تھوڑے پایا ہے لوگ جدو لیا نوے کپڑے لیا ہے پھر کیوں عزت لالے نہ بڑ اس واسطے امام گزالی فرما رہے امام دے آخر جدو مسلمان کی بیٹی باہر نکلے اگر ضرورت پی گئی कोई सौदा लेना कोई घर नहीं, नहीं बिचारी मजबूर सी जे निकलना पै गया सू फरमाया बुरखा पावे बुरखा पावे हथ खूा फड़े गोडी होके चले कहो समझण कोई बुढ़ी माही पी بولشا سبھا سبحان اللہ قسم خدا دی گر گیا آ فرمیاں نے جدو میرے حجرے پاک نبی دفن ہوئے نے میں بغیر پردے کو جانی سمجھتی میرے شوہری نے جدو میرے باپ ابو بکرائے میں بغیر پردے تو جی سر سمجھتی میرے باپ نے جبر میں منہ کپڑا پا کے جی سیا مینو عمر تو اللہ آج رجین بول دیاں ان پتر حسین ورگے کیوں نہ کیونکہ سیا ل لوگ فرمے نے تمیں وے تمیں اثر کڑی وچ ہوتا او جی جی دھی امام محمد قسم خدا دی کر کے آنا ہاتھ کا ساتھ <سؤال> بنتا سی اصا اولاد اپنے ٹبر اپنے آپ نبی رنگ دے शुक्र करने तो भी अगे पिछलिया तो भी अगे वे रब जिमेंतिया ने अस शुक्र भी वो नहीं करा पर असं चौवी घंटे ना शुक्री हर घर खुदा जंग च मसरूफ चौवी घंटे जंग च ला तू रोक असं करना था जंग चे कचहरी जंग चे हकूमत जंग चे अवाम जंग चे मुला जंग च ने पीर जंग च ने मैं जंग चा तू जंग لڑائی پوکنے کر لے جاتے روک لے اچھا نہیں روکنا قسم خدا بھی کر کے ادا بھی سر پہنا میں تین کی روما, دا تعلیم باقی کو کی سکول میں مدرسے اج بیٹھے میں مدرسے جڑے بھین کے نام دے نا. وہ سینس من نے نیا عقیدت رکھیے उून आोच रखी सो प्या मिलता है ते सारा कुछ अंग्रेज पाइंसाल खुदा खंड की मदरसले दस करोड़ डाले अमरीका हाथ बेच जो कोफरे मदरसों में दाखिल किया था। मैराथन रेस اخبار چاہیے میری تھن ریس لاہور ہوئی ہے کڑیاں گجرال ترقی والے پوری نہ ہوقی والے ہونی سا کرو ہوں وہاںبیاں مدرسے بھی یہ کتاب پڑھی برائر مدرسے پڑھی دیو. دیو مدرسے بھی پڑھی کتاب کا نام ہے تری قتل چی دلفی تالی ملارا بھی کیا تنظیم ال مدار سہلے ستر پاکستان بھی سارے چلانے وفاق المدارس ال مدار تھالے بہت چلانے المکتبتلمی سے چھپی ہے قت چی دیا طریقہ سکھا امام بخاری سیکھا ہو سیکھ میرے ہاں جی یہ نواں طریقہ بغیر کی آدرس شروعون بیسواں سبق میرا تھن ریس کڑی ویکو ننگے دپٹے نا ننگی ننگی ہاں جی عربی میں نیچے لکھا ہوا ہے عائشہ تو تصا بے کو رفیق آئشہ اپنی سہیلیوں سے مقابلہ کر رہی ہے عائشہ تو تسابق کو رفیق آئشہ اپنی سہیلیوں سے آگے نکل گئی ہے مقابلہ جت گئی مدرسے آلے مدرسے آلے ایمان نال درسو اے رب نال مقابلہ نہیں سچ بولی جنگ کیوں ہوئی ہوئی جنگ رب نال مسلمان بھی سکھایا جا رہا جرانا لکھائی ننگیاں کر کے کھے پائی ایک سو کی رفتار دے بیٹی کی تعلیم ہے چشتی کا یہی قصور ہے یہ ہمیشہ ہات ہاں جی یہ بہت بڑا جرمدار ہے چنگی ہے حسین مدی اسا مدرسہ چھڈ دئیے چلے توجہ نہیں کیسین گر بلا دے رہا ऐसा मदरसा नहीं छोड़ हुकूमत जो आती है पढ़ाओ नहीं तो बंद करो हाँ पुरान अदीश की तालीम नहीं दे सकते अगर देना चाहते हो तो अमरीका का निशाब चलाना पड़ेगा ये हिंदी का ये एक अगरबी सिखानी पेगी ये तो है ना एक तरीका था अरबी दी एक इंग्लिश का शब्द आता मुला نا, بہت ہے. تیری اکھ توڑی ہے جی بالکل میری آ سوڑی بغیر تیو تھوج میری سوڑی منافقت نہ بغیر بڑی تھان لبا لبھی بغیرتی بھی وڑ جائے منافقت بھی وڑ جائے کچھ بھی وڑ جائے سارا کچھ بڑھ جائے ایڈی اکھ کھی تیری چنگی سا اکھ اونی چاہیے جنہ محمد اللہ, اللہ ہاں بڑے شکر گزار سال شکر پاکستان انگلش اوکے لکھا ہونا ٹھیک ہے جی انگلش پڑھ سکتا دار الم جام لاہور سے سوشا کردہ ہے پورے پاکستان کے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 بڑا وڈا شاعر آلم ہونے میرے میرے واسطے تاریخ دو شیر لکھنے تیرے مدرسے دا سارا خرچہ چک لاگا میرے آج بل بھی جواب دیتا فرمایا کروں کرو کروں متی اہل دو رضا کروں متی اہلے رضا پڑے سلا میں میری بلا میں گداؤں ہوں اپنے کریم کا گداؤ ہوں اپنے کریم کا میرا دین پانا نہ نہیں توجو فرمائی کو میرا پیر میرے علی شدید شیطانی نہیں پڑیا انگریز آئے لگے شاہ جی ایک مسئلہ تو لکھ دے میں کہا جا کہ لگے تیری مسلمان قوم کا ساری فوج بھرتی ہونا جائز ہے یہ مسلا لکھ دے ہزار مربع رقبہ نہر وگتی ہوے گی پھر نہ کر دیا گا میرے پیر علی جواب دیتا ہاں فیض جو پائی کھڑا سی پیر سیال کا پیر سیال فرما ہوں سن بیلیو شکر رب دا میں دگریزوں دا منہ نہیں ویکیا میرے پیر جواب دتا فرمایا جب تو تزارہ مربے رقبے دی گل کرنا تاری خائی مہرے رکھ دے نبی دی شریعت دا مسئلہ نہیں بدل سکتا چی سبحان اللہ سوال خدا دی کر کے ناؤ سچ کھڑی بے گرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا چا دے یار مرغے لال سرو لا چاہ جی آ سبح اللہ ہے یہ ماڈرن مل انگلش شکاری کھان لا بچے پنجرے چ رکھ کے موڑ مارد بی کرکر کر سکول سارا ساتھ آئی ہو گیا پنجرا رکھ کے جن سکھا سی ٹی وی وی ایک پاس باپ ایک پاس بک میں کہتے ہو رہا وہ پیچھے وہ پیچھے جی کا اٹھ رہا وہ صرف کھانا تھا وہ کہ میں کرتے وہ پھر آڑ کے مولوی صاحب میں نے ساتھ بھی بتایا اسلام جو ہے وہ عورتوں کو برابر نہیں کراتا وہ پھر خان واگوں مار دیتے ہاں ہاں اسلام تو بہت کھلا ہے اسلام تو بہت کھلا ہے میں کنجرا اتنا کھلا بغیر نہیں اسلامی کی سیٹ لگے سیٹی سمجھ والی لگا بھائی تھی سی سیٹی پہ یہودی دی سیٹی ان عالم نہ سمجھی انگریزی باندھ رہے عالم وہ ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو انگریزوں کی سیٹی پر نہیں محمد اربی کے اشاروں پہ چلے گئے ذرا بول چال سبحان اللہ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 دونوں زندگی کی خوشیوں کا لڈی بھنگڑا کٹکناچ اور ہو جمالوں کی شکل میں ادھار کرتے ہیں ایر رانجھا مرد ہے باسونی دئیوال اور سبسی پنو کی شکیا داستان نظم کی صورت میں اور دلکش سرو میں گائی جاتی ہیں اے مفتی بنڈن نے لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو باقی بھیڑے. قسم خدا بھی کر کے آنا. نو چشتی ڈر نو خطرہ نہیں پہلو جان لگی عبادت بھی بڑے سور تا میں پیچوانو جاننا ناننا نہ تھلے والے پیچھو جاننا سونے کی مہربانی جنا جنا یہ رل کے نبی دے دیندہ کی اور ہو تباہ اندر جب تک فقیر دی جان رہے گی دی نبی دی امت دی چوکی داری کردہ ہی رہے گا سکول جی پھر گلی بیٹھے ایت مدرسے دین چل رہا لکھیا کھڑا ہے آئے آئے آئے آئے جب وہ باہر جو حضرت ف... حضرت نبی ف... دا بنارس گئے کے... کے... لوگوں نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں لوگ اٹھے دکانہ بند مسجد ویخیا تو ونڈی دی فرمایا ہو نبی دا علم دین کیا سکھایا جاندہ جی فرمائی ساری وراثت سی خیرت ساڑی وراست گیرت جی سان خالی دے گی سبھاغیر بن گئی آ کے بھنگڑا مفتی کو مسئلہ پوچھ جانا قوم نے جی مسلا تو دسیا اس آخر تھی ادو پر لڈی پاؤ یہ دو میں پانا لڈی ہے جمالو پاؤ لے جما لو پھر مسلا کی پوچھنا مسلا جیسے ہاں جی جو کچھ ہو رہا ہے ساری ناچ گانے انہیں آخنا ہے پاکستان کا سکافی پاکستان کا سکافی بتر ہے ہماری کتاب کا دوسرا مضمون ہے تمہیں شرم لیا مردے جنا گرف گرفیت مرض جنہ چیتی تبھی مرض ہے مر جاتی باد مردن کچھ نہیں یہ فلسما مردی کون ہی دیکھ لیے مردہ ہے میں اگلے دن باشند بیٹھا گل کی تو بندہ پیا صاحب لیڈیز بیٹھی ہیں ذرا ہوش کے بات کریں میں کہتے تو مرد بیٹھا خود رہے توجہ نہیں ہوگی اللہ میں اقبال بول رہا وہ آندہ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدھن ہو گئے واز میں کل نے فرما دیا یہ صاف صاف پردا آخر کس سے ہو جب مرد ہی سن ہوئی نہ مریلی گاہ یہ پردے کی گل کیوں کرتے وہ آدھے بے وقوفا ہوں کھے تو مرد نہیں رہیمائی مرد نہیں رہے پر پردا کر شاہ بولیا پیر وارے شاہ تو سب پیا تو اٹھ گئی جہان تو میاں گ تو گئی دیا گنڈی لن بتوی دلر بنے گنڈی لن بتری پرویش بنے آ گانا پرے بچ کر میں دو ہے ایک سرکی شاعر وہٹ گئے اجدا مسلمان ویچ دیتا ہے فلم نوازتا ہے عید کا توحفہ کنجری کا نام ہے نور جہاں یہ سود پر بھی زکات ہے یہ سود پر بھی زکات ہے یہاں ہر خبیس نظیف ہے میرے دیش کا یہ کمال ہے یہاں بابراد شریف ہے कुटी चवे नवाज भी शरीफ शबाद भी शरीफ बाबरा भी शरीफ कमी ने तो दसो खुदा बंदे आप ठीकरिया झोली भरी बैठे मोतिया की झोली रोड़ी خوش نہ شکری دی اخیرے کرنا شکر رابدہ سکر دے امریکہ برطانیہ <تصفح> <کہ نای؟ تصفح> کیوں وجہ کی وجہ سلے گئے کہ تعلیم کفر دی کارون علا نظریہ انگریزہ میں چاہیا ہے انہیں اپنی تعلیم نال ساڈج منتقل کیتا ہے قوم آج اوہی سوچ رکھ دیئے کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ سمسینس کا کمال ہے نہ رب فضل جن نعمت دتی ہم یار ہی دا جس نعمت دتی ان سجنا دشمن بن کے دشمن بنتے کافران یار نہ دے جی اسا رب سونے دا فضل سمجھ گیا اصا سمجھی بیٹیا کارونا سائنس نال دیں سلام ل بول ربو کارون آگو زمین نو آخنا جتھے دنیا پڑ گئی سن لے لوگ پتر دین مان دی رویا مہادش واسطے میرا پتر نوکری ملازمت مل جاوے وہ بھی حرام دی وہ بھی حرام دی حرام دیفرت نظام دی نوکری حرام ہے کیوں کیوں نوکری مل جائے میرے کو لکھا ہے جی کھیپ ہوں تیار ہو رہی نا یہ لگ نہیں سکتی خدا پہلو کار آ لکھ لسمیا پیا سولہ وار دنیا نویں سرو بنی تیروں ود ود کد آے ود ود شکل والے ود ود پیسے والے ود ود محل والے ود ود تاخت والے جنہ کجی کجی جنہ آ جاز نقل ان خاویا فرمان جب او میں آپ بلا اے جدو رب سونے کنڈ ہے تو ٹکر لیے نا رب نپیا ان سولہ بارہ دنیا بن کے اسی طرح پور رہا اپنی اولاد نہ شکرہ نہ بن اپنی اولاد نیو بچا کٹا گھر بن لینا اولاد نو گھر بن انتظار کر نبی آیا پلٹنی ہے دنیا اینج ہونی ہے بچنا اونے میں جڑا محمد دین جفماری کھڑا ہو گئے میں پیان نہیں میں کسمیا پان یہ ویک لوگی مت سمجھے مولوی کی آواز ہے یہ کسی رب د فکیر کی آواز ہے رب د قرآن دی آواز ہے میں قرآن, قرآن حدیث کا بڑا گہرا مطالعہ کیتا ہے اردنا انوہلے کا کریتن امرنا مترافی ہا تو فشق فی ہا تو حکا الحکول تو دمرنا تدمی رب کا قرآن قانون دسے جب ہم کسی علاقے شہر کو برباد کرنا چاہتے ہیں ملک کو اس میں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 ہوئی کھلی قسم خدا بھی کر کے آنا نہ کوئی سجادہ دا بچا دربار کوئے تو جتے جاؤ کو خدا دی منی تھی بیٹھے نے چوبی گھنٹے انگریز ہے نچتا ہے ٹی وی مرید نے تو پی فائز نہ دربار کو بچے پلندر اقبال بولے تو آدھا میں کم بے اللہ کہہ سکتے تھے جو رخ سکو ہے اکبال اقبال تیرے بولن تو سب بے اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے جہر مرد مار کے او حکم نار او خان خاہوں میں گئے جا رہا سا منڈی بہودین تقریر تھے ایک میرے ایڈے ٹو پڑا بٹ میں آ جناب آپ کا کیا کاروبار ہے آدھا سا دربار ہے <کستان> <سر> <سر> <سر> بموڑی کمال کا مجھے شیر یاد آیا ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ سنم پتھر کے آ جو پتھر سنم لکھ دے لکھتے ایمان ایماندار پیر ہاتھی اپنے تصویر اترا اترا کے ویچتا پیا ہو ربار اٹک ضلع اٹک ضلع دربار سے بالکل نہ میں کہ بڑا حیران آلہ کریم قوموں دش زندگی لائن واسطے آج موت تک سامنے آیا کل امرن صاحب پہ کے ایک داس دا خلیفا کی کریے جے بہت کا خون آوے آئے تو بندے نہیں ہوں گے میں <تصفح> کیا جی آخو جے بندے کٹے کنڈ دے اپنی لاکھ جو کے خوہ کٹے ہو مرادہ آئے توجہ نہیں سروائی نہ شکری اخیر قسم خدا دی جنہ بندہ روے انٹ میں تر تر گھنٹے روزانہ چار چار گھنٹے بولنا ہال سارے کونا لگتا ہے پہلی پیلی تک دکھاؤ این پاؤڑیاں قوم چڑھ گئی ہے مینو لگتا ہے حالے پہلی دکڑ تر چار گھنٹے بولن تو بعد دعا کر سدکا مدی نے داجار د دا. رب واہدہ حولا شریک مولا سانو اپنا شکر گزار بنائی سائنس کی شیتانی عقیدت خلاف میں کہ کھوتے چڑو سی لیکن کوتے دل تھی ایک سائنس کا استعمال ہے ایک عقیدت ہے اقیدت دنیا, دنیا حرام ہے مسلمان کی عقیدت تو صرف رب رسول سے ہوتی ہے کرمپور میں ایک سکول اللہ اقبال کے فنکشن میں مسلمان بچوں کو ہندوؤں کے شریف طور پر کیا حکم ہے کرمپور چ ہندو کے روپ پیش کیا دے کے بچوں ہندو کی کبلا وہ روپ ایک ڈرامہ بنایا ہے نا ہاں جی سچی مچی روپ انگریز میں سارا روپ ہی یہودی ہے فکرو عمل میں انگریز تیار ہوں گے لاڈ میں کل آخیا ستویں کتاب ہمارے سکولوں سے نقل ہندوستانی ہوگی لیکن فکرو عمل میں یہودی تیار ہوگی اج وہ نہیں ایمان نال دس پڑے بہاڑی کے سڑک تو بہاڑی دورڈ تو بش بش گزرے کسی کے پیو نڑک چڑھنے کی اجازت ہونی ہے سچی بولی ہو ملازم خروتا ہونا ہوا چھڑے لانت نہ پی تعلیم محمد ربی کی ہوتی تو بش کے گاٹے چنتا آبا میں سڑکاں صاف کر جو میری جنت پیرا تھلے توجہ نہیں فرمائی باقی کنج مسئلہ دس دینا سامنے شراب مستفا ایمان دی کتاب ہے لکھا کفر حساب مزاق دے طور تے کفر اپنایا سو کافر ہو جائے میں ارادہ نہ بھی ہو مزاق جن کافر شکل سورا سارا کچھ بنا کے جی میں ڈرامے کر نے. کوئی ہیں رجیت سنگ. کوئی بنتا فلانا فلانا ہندو فلانا آپ جی موجودہ دور کے تمام علوم جو سکول اور مدارت میں پڑھایا جاتے ہیں ان کے خلاف ہیں مہربان علم کہاں سے حاصل کریں ہوں علم نو رو ایمان نو رو سب کے جا گل ساری رات ہیرج دکا ہو سویرے کو پوچھتا گھنٹے لا کھڑا ہالے آ کے کریے کہاں سے حاصل کرو علم رو مسلمان دی جان ایمان سے بنی کڑی ہے کافی بم مارو آتا یا جان دمان دن اچھا ایمان بچائیے کہ پہلے علم بچائی لئیے علموں بغیر جنت مل جانی ہے بغیر سارا کچھ میری دس دس گھنٹے پہننے انہیں سن کے ویچ کے ہویا گیا برتن سونے درچ کٹی ایمان نام تالیم ساری کو فٹ وہ قرآن جو خدا کا فرمایا تانت میں دوں نکم لا یا لو نم خبالا ایمان والو اپنوں کے سوا غیروں کو رازدار مت بناؤ ورنہ تمہارے تباہی بربادی میں وہ کسر نہیں چھوڑیں گے حضرت فاروق اعظم سرکار کو کسی آن کے کی ارد کیتے حضور جناب فلانا عیسائیے بڑا اچھا لکھتا ہے بڑا اچھا حساب کرتا ہے ملازم نہ رکھ لیے منشی طور پہ کلر آپ نے فرمایا پھر تو ہم نے اس کو رازدار بنا لیا اور اللہ فرماتا رازدار نہ بناؤ منشی تک دوبارہ نے کیتا قوم استاد بڑائی کری مقام اساتذہ بیان فرمائے جو استاد ہو مقام بڑا جی استاد ہوئے امام احمد بن حنبل وانگو امام احمد بن حنبل دا استاد امام شافی شافی ہے فرمایا پتر دھو کے لایا شگرد امام احمد بن حنبل نبی نبی شریعت تتیف چوتھا امام دوس پاک دا امام کرتا دھو کے نہ سوچیا محل کی در کرا سوچ سوچ کے پی برکت ہوئی دس لاکھ زبان یاد ہو گئی استاد ہوا اج دا تو میں دسا منڈے آپ لما پائیلے دل گیا لودرا ضلع ماسٹر آ بھائی چیتی جلدی چکا رہے خدا دے کو سارے والے پاس بھی آ بچے کر سارا بھائی کر میں گل پڑھایا نہ قوم تو میں سچی سچی دے نہیں میںرا پڑیا نہ کسی درد تیرہ پڑیا نہ تیرا ہی نہ کسی ہوئی جی سر آئے گا تیرا بھی بن جائے گا قوم کا بھی بن جائے گا تیر پڑے لگتے پائے نے اسے میں کیا اگریز و سلوٹ مار دے مسلمان ویچن سے بوٹ مار دار دوٹ کے لیے بیٹھے بڑے ہوں بڑے ساڈے لاہور کا واقعہ انجینئر یونیورسٹی کا اتنا بڑھیا فیل کیا پروفیسر تھوڑا کے اچھا تنگ رات والا پودا بال سفا پاؤڈر لے کے پانی کی ٹینکی پا درے پروفیسر گئے ناوا ناستے پانی پایا تو یہ نکلے جی مارے پاکستان توجہ نہیں کیول سا با خلاب بلے کے یورپ ہے میں برا جی تکلیف بڑا میں قانون ہے اگر کسے باپ نے اپنی بیٹی زنا فتکاری تو منع کیا دو سال اندر ہوتا ہے پورے یورپ دا قانون باپ دو سال بیٹی برائی تو روک جت ابا دو سال اندر ہوں من تبلیق کرنے کی اجازت ہے رپیے کھان جا رہا وا نگیا تبلیغ کا کر سکتے رہی جماعت ٹکر گئی آدمی تبلیغ کرتے ہیں میں کہاں بسترے چکو میںکا گا ضرور بسترے چکا گا پر تبلیغ جی میں آخا گا وہ کروں کیوں میں تبلیغ دمانہ ہوں آن پہنچی شہ کلمہ نماز پہلوزی بغیر اٹھی کھڑی ہے گلیاں بازار ہر پاسے گھر نہ شرم بازار نہ گیرتی مان کوئی شہری دن دیتی ہے ادھر میں جناب جی تعلیم دے خلاف تبلیغ کر بسترہ تیرا میں چکا گا دل کو بس میں جو تبلیغ وہ بزرگ کر گئے سچ وہ بزرگ کر گئے واہ واہ تنظیب المدارس کے امتحان دینا گمرائی اور کفر حالانکہ اس کی بنیاد ہمارے اسلاپ نے رکھی ہے بھی رکھی ہوتے تھے تو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 کفر پین پین پیے رہیے کہڑا مسلمان نہیں آتے گا کفر پے گا نبی نے ہو کے نہیں کھانا پینا رب سن ہاتھ میں لاہور کے اندر تکریف کر ہیں ان پر توبہ فرض ہے یا میں نے شاخ یا میں غوشیا کے اندر تک ساڑھے تین گھنٹے بولے سارے پروفیسر تک لگے جی میری گل غلط وہ اٹھ کے میرے تو سوال کرو سارے انہوں نے مدرس بیٹھے سات اگلے دن ملتان میں گیا ہدایت الران کا ایک مدرسے آیا میرے گل ہوئی خلاف کیوں ہے تنظیم دے وجوہات جناب میں اگر وجوہات بیان, بیان کی دوبارہ پڑھا میں قسمیہ پیان نہ میں ایک وجہ بیان وجوہات میں بیان کی لکھیاں پہ میرے کو اٹھ وجوہات بیان کی پہلی وجہ بیان کی ہیں یار ایمان تو مکیتی.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 مساوی مساوی بلکہ ملتانا تو کندھ لکھیا پڑا سی دینی مدارس کی سناد کو ہر سطح پر مساوی کیا گیا برابر ہو گئی افسوس قرآن دی دی دی اندا ایک لفظ ایک پاسے کائنات دیاں ساریاں ڈگریاں ایک پاسے جس قران تو حسین ذبہ پیا ہوندا ہے اج حسین دا مول دعا کر اللہ وحدہ لا شریک سانو نبی دے جوڑے مبارک ہو سکدا شکر گزار بندہ بنا دے آخری دعا انا اللہ رب العالمین پیلا کھو سلام دل سمجھ سے ہے مگر یوں کو سلام جانے رحم لا کھو سلام چمائے بز میں دائت پیلا کھو سلام سلام اے صدقے آلے رسول یہ سلام آج زالاں خو قبول ضروری نام سنیے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 اور ان کے علاوہ استاد قربان شہنشاہ خطاب حضرت علامہ کاری محمد شاد خان طاہر صاحب جو کہ خطیب آدم چکڑالا اور بائی دے محمد سلیم صاحب تمام خاندان نو ہدایت دے دشمنان اسلام نو فرما دی نے حق دا بول بالا سنو زندہ قوم بنا یا مولا سنو زندہ قوم بنا یا اللہ سارے اندر اسلاف والے اتافرما اسلاف احمد آ رہی لو اللہ تعالی سم